رسوله الكريم أما بعد فعوض بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا, إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رفقه فيقول ربي أهانا قل لا تبخلوا كريمو ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكل اللما وتحبون المال حببا جما صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب اس دنیا میں خوشی اور غم مسائب خوشی کی صورت میں ہو یا ناگوار واقعات کی صورت میں ہو ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے نہ کسی پہ خوشی ویسے ہی آ جاتی ہے نہ کسی پہ غم ویسے ہی آتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر یہ جو انسانی زندگی کا پہلا ایپیسوڈ ہے یہ پہلی قسط جو ہے یہ پہلا حصہ جو ہے اس کا نام ہی آزمائش کا حصہ ہے اللہ جی خالق الموت والحیات والا حیات لیا بلو جس نے زندگی اور موت کا یہ چکر چلایا ہی اس لیے تھا یہ سلسلہ شروع ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ تمہاری آزمائش مطلوب, مطلوب تھی پھر اس زندگی کے اندر پیش آنے والا ہر واقعہ اسی امتحان سے تعلق رکھتا ہے غم آتا ہے دوش ضابطے کے تحت آتا ہے باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ اس پہ کیا ریسپانس دیتا ہے بندے کا اس پہ रिएक्शन کیا ہے خوشی آتی ہے تو بھی باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ اس پہ اتراتا ہے یا اللہ کو شکر ادا کرتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کے نمبر ملتے ہیں نمبر لگتے ہیں اور قیامت کے دن ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا پروردگار نے دو آدمیوں کو لے کر یہ دو آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ دو سوچ رکھنے والے گروہ ہیں یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالی مال و دولت دیتا ہے اولاد دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بڑی عزت دی ہاں بات مشرک کی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پھر اس کے قارون کی طرح کہہ کے ماؤ چیز تو وہ لائم دی کہ میں نے یہ اپنی ٹیکنیک سے کمایا ہے اور میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں نے بڑے جال بنے ہیں اور میں بہت بڑا بزنس مین ہوں اور بزنس مائنڈیڈ آدمی ہوں میں نے یہ خود جو ہے وہ اس طریقے سے بلکہ یہ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے جو اس تمام عطا کو یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن میرے رب نے مجھے اکرام میرا کیا ہے اور میرا ریکارڈ کیا اور مجھے بڑی عزت عطا کی ہے ہر چیز عطا کی یعنی وہ اس چیز کو ریفر کر رہا ہے اللہ کی طرف نہ اپنی ذات کی طرف نہ کسی بدھ کی طرف نہ کسی بابا جی کی طرف نہ کسے اللہ کی طرف ریفر کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا فمل انسان اضا مبتلا ہو ربو تو جب اللہ انسان کو ابتلا میں ڈالنا چاہتا ہے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے ف اکرامہ ہوں و سے بڑی عزت ہو اسے بڑا وقار دیتا ہے و اس پہ نام کے لوٹا دیتا ہے فیاپول اور اب بھی تو بندہ یہ سمجھتا ہے وہ امتحان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائمی عزت ہے اور اسی عزت کی بنیاد پر آخرت میں بھی فیصلہ ہوگا وہ جو ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ گوشت کھانے والے کو اللہ گوشت دیتا ہے ماسکورے کو ماس دیتا ہے وہ تو اگر اس نے یہاں ہمارے اوپر ریم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی ہمارے اوپر یہی ہوگا وہ اس کو کرائیٹیریا بنا دیتے ہیں حالانکہ وہ امتحان بمل انسان ہو اظام اب جب اس کا رب اس کو ابتلاح میں ڈالنا تھا فربا ہوا نام ہے تو دنیا کی عزت دنیا کے عہدے دنیا کی دولت دنیا کی صحت یہ سب کیا ہے ابتلاح ہے آپ کو آزمایا جا رہا ہے پھر دوسرا انسان ہے دوسرے کو آزمانا چاہتا ہے فقا دارا آلائی اس کا رزق ناپ کے دینا شروع کر دیتا اللہ ٹھیک ایسٹیٹ لگا کر کے شام کو اس کو دو کلو آٹا چاہیے دو کلو دے گا دو کلو ایک چھٹانگ نہیں دے گا دو کلو پورا فقدر آلے ہی ناپ ناپ کے دیتا ہے فیا ربی اور اب وہ کہتا مجھے رب نے رسوا کر دیا ہے جلیل کر دیا مجھے اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیے یہ ضلعت کو رب کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ نہیں کہتا کہ کسی بابا جی کی گستافی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے میں ہو گیا ہوں یا فلاں کہ میں نے گیارہویں نہیں دی تو اس کی وجہ سے ہو گیا ہوں ریفر کس کو کر رہا ہے یہ ضلعت کو اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہے مجھے میرے رب نے دلیل کر دیا وہ اس کرامت کو اور اس اکرام کو نعمتوں کو رب کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ ربی یا کرمن میرے رب نے مجھے عزت دی ہے فرمایا کل لاکھ جوڑوں جھوٹ بولے جب دونوں کی نفی دی تو اس کا مطلب ہے کیا تم اتنے تزب یہ اٹھ کہتے چل کہ ایسی بات نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے تفصیل سے سمجھایا کہ تم ایسی بات نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا کیا اس نے کسی یتیم کا اکرام کیا ہے کسی یتیم کو پالا ہے اس کو کوئی نوالہ دیا ہے اس کے لباس کا بھی خیال کیا ہے اس کے گھر کا بھی خیال کیا کبھی کسی مسکین کو کھلایا ہے کسی کو فیڈ کر رہا ہے جب یہ کام وہ نہیں کر رہا تو پھر یہ دولت اس کی عزت نہیں اس کی ضلعت میں اسے پوچھا جائے کل لا بلّا تو الیتیم وہ جو کہتا ہے کہ مجھے مال ملا تو عزت مل گئی ہے اب بھی تیرا امتحان تھا اس کو کھلایا ہے اسی یتیم کی پرورش کی ہے تب تو تو نے اس مال سے آفرت کا مال کما لیا اس عزت سے آفرت کی عزت کما لی اور اگر یہ کام نہیں کیے کلّا تو فریمون التیم اللہ تحدون الاسکین تو پھر یہ مال عزت نہیں ہے یہ امتحان ہے جس میں تو فیر وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان سے کہا گیا کہ جب آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا جہرہ مال نہیں ہے تو پھر سوال بھی نہیں ہونا کسی کو چار پیسے دیے ہوں تو اگلا حساب لیتا نا بھائی یہ کہاں کہاں خرچ کیا جب دیے ہی نہیں ہے تو حساب کیا لینا تھا رز کا اس کا تو رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا اور ناپ ناپ کے دے رہا تو حساب کیا لینا ہے اگر شور اب پیسے تنخواہ اپنے پاس رکھتا بیوی کو جتنی ضرورت ہو ہے وہ کہتی ہے جی آتا چاہیے چینی چاہیے دال چاہیے فلانچی چاہیے جاتا مارکیٹ سے لا کے گھر میں دے دیتا پیسے اس میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ضرور کے مطابق گھر میں مال سپلائی کر دیتا ہے کیا بیوی بی سے حساب لے سکتا ہے کہ پیسے کدھر دیں حساب تو وہی لگا نہیں اتنا روٹی میں دے دیتا ہے پھر وہ پوچھے گا کہ جی اتنخا میں سے کتنا خرچ ہوا اور کتنا باقی بچائے سب کا گھر یہ کا غریب کا رزق تو ہم نے اپنے پاس رکھا جتنی چار روٹیاں چاہیے اتنی چار روٹیاں دے دیتا شام ڈھائی دیت سال تو حساب کیا دینا فرمایا جب تم سے سوال نہیں ہونا قیامت کے دن تو تم اسے کیا کہتا ہے ربی احان اللہ نے مجھے دلید کر دیا یہ دلت اس کی ہے جس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا تمام مخلوق کے سامنے اور اس سے پیسے پیسے کا حساب لیا جائے گا جب بھی کوئی کسی سے حساب لیتا ہے تو آدمی بڑا برا محسوس کرتا پوچھ لینا کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں تو آدمی فوراً ریئیکٹ کرتا ہے نا یہ تو دس دن اپنی جیب میں رکھیں دس دن دے کے تو اب تیر پورا آڈر کھول کے تیرے سامنے رکھیں گے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک پیسے کا سوال کہاں سے آیا کہاں لگا کیا نہیں تو رسوائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ان کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے جیسے وہ امیگریشن پہ آدمی آگے چلا جاتا ہے پیچھے والے اب انتظار میں ہوتے ہیں کہ ویزا کا جالی نکلتا ہے یا فوٹوز میں بدلی کیا ہوا یا کیا دیکھیں ریزلٹ کیا آؤٹ ہوتا ہے وہ کھڑا کر کے اور یہ کان لگا کے سن رہے ہیں ان کے ساتھ سوال جواب ہو رہا ہے ساری مسلوں کے سامنے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی عزت وہ چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر آفر کی عزت کا فیصلہ ہو کفار فارک ہو رہی تھی اقارو نحم و اکثر و امواد و اولاد ماں نشن و سرکار ہم تم سے زیادہ یعنی مسلمانوں سے زیادہ اولاد والے بھی ہیں مال والے بھی ہیں یہ آٹھ آٹھ پتر ہیں میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ بنی مال بھی زیادہ اولاد بھی زیادہ اس کا مطلب ہے ام اللہ کی نظروں میں ہیں اس کی یاد میں ہے اصل کو گٹس ہمارے اندر دیکھئے تو ہمارے اوپر کرم کیا ہے اس نا, اکثر وم والا اولادن یہ اس چیز کی ذہنی ہے کہ میں آخرت میں عذاب نہیں ملے گا اور تم دنیا میں بھی جٹ گئے رہے ہو اور آخرت میں بھی تمہارا چر یہی ہونا ہے پر میا کم ولا اولاد کم بل تو کر رہے تو تم تمہارا اولاد تمہیں ہمارے نزدیک لے کر نہیں آئے گا تیامت کے دن جس کے بارہ بیٹے ہیں وہ سامنے آ جائے آگے آ جائیں اگلی والی کرسی پر ہو کر بیٹھے یا اس کے سائے کے نیچے آ جائے وہ جو سات کیٹیگریز اللہ نے بیان کی کیے جن کو عرض کے سائے کے تلے جگہ ملے گی ان میں وہ کوئی نہیں ہے جس کے بارہ چودہ پتر ہوں گے یا بیس پچیس مربے زمین ہوگی وہ نہیں لہذا یہ ایک سوچ ہے کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے اولاد چاہیے اولاد بھی دے دی ہے صحت بھی دی ہوئی ہے مال بھی دیا ہوا ہے کیا اس کے ساتھ دین کی بھی اس کتاب ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی ہاں اگر دین بھی ساتھ ہے تو پھر تم کہہ سکتے ہو اللہ کا کرم جہاں جہاں اس نے خرچ کرنے کے لیے کہا وہاں وہاں خرچ کرے تو اللہ کا کرم نازاب ہے پھر جس کو عطا کرتا ہے اس نیت سے عطا کرتا ہے اس ضابطے سے عطا کرتا ہے اس اصول سے عطا کرتا ہے کہ یہ پیسہ لے کے کیا کرتا ہے اسے اپنی کمائی سمجھتا ہے اپنا سمجھتا ہے یا اللہ کی امانت سمجھتا ہے اور مال کو اللہ کا سمجھتا ہے قارون کو بھی دیا اس نے تو اس نے کیا کہا جب زکات کا سوال کیا گیا تو اس نے کہا, کہا مال تو میرا ہے ناما ہوتی تو اور آئے گی کمائی میں نے کی ہے یہ درمیان میں یہ جگہ ٹیکس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مایوس مار لمن آرام میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو زکات کو جرمانہ سمجھتے ہیں چکی سمجھتے ہیں ایک ٹیکس سمجھتے ہیں وہ ایک ربسوں بے اور تمہارے بارے میں تمہارے برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قوت اٹھے اور ان کو مٹا دے اس ٹیکس سے ہماری جان چھوٹی ہمیں کوئی ریلیف مل جائے تو اللہ تعالی اس ضابطے کے تحت ہے کہ پوچھنا ہے کس کا سمجھ ہے تم اگر تو اپنا سمجھ تو اس کی نشانی کیا کہ اپنی مرضی سے خرچ کرے مال جس طرف ارج دے گا اسی طرف چلو جیب میں ڈالے فلاں ہوٹل میں چلو فلاں سین میں پہ چلو فلاں جگہ چلو یورپ میں چلو فلاں جگہ چلو اپنا سمجھ. اگر اللہ کا سمجھے گا تو اللہ سے پوچھ پوچھ کے خرچے گا کہاں وہ جو لسٹ اللہ نے دیا خرچ کرنے کی اس میں میں خرچ کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس کا امین ہوں مالک نہیں ہوں لہ مافی سماواتے ہو ما میرے سمیت زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے رب کا ہے میرا نہیں کہ یہ بندہ اس کو اپنا سمجھتا ہے یا رب کا سمجھتا ہے و اللہ زینہ فیا مالم حقم نسائے محروم حقم معلوم نسائے محرو تو ان کے مالوں میں حق ہے وہ دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان کی اس میں یہ نشانی رکھی ہے کو کھلاتے ہیں مسکین انویتیم انواثیرہ ان نمان کے لاہ لامدومن کم جزا انولا شک ہوا اور جب اہل ایمان کافروں سے پوچھیں گے اور پوچھیں گے انہی سے جن کو وہ جانتے ہوں ماں خالہ کا کمفی سکر اب آپ تو بڑے چلتا پرزا آدمی تھے بڑے عقل مند آدمی تھے بڑے دانشور تھے ہر ادارے کی جہلی ڈگری آپ نے بنوائی ہوئی تھی کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے ہر جگہ آپ کام ڈھونڈ لیتے تھے ویجے بند بھی ہوتے تو آپ نے کھلوا لیا کرتے تھے واٹ ہیپن ٹو یو ماشاء اللہ کا کنفی شکر اتنی عقل ہونے کے باوجود شکر میں آپ کو کیا چیز لے گئی کالو لام نکو نکلکین لم نکو مینال مسل ہم نے مار نہیں پڑا کرتے تھے اس کو ویسٹ آپ ٹائم سمجھا کرتے تھے لام کو الْمِسْكِينَ مسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے جوڑنے کے چکر میں رہتے تھے وہ کنہ نا پودمال <مَالْخَائُدِين> اور ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے وہ کنہردو بیامدین آفرت کے دن کو ہم جٹلایا کرتے تھے اصل بات یہ کہ اگر وہ آدمی کافر تھا تو پھر تو ان کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا کسی مسٹر ڈیوڈ سے یا مسٹر شام سے یا رام سے تو نہیں پوچھے گا کوئی مسلمان ما تالہ کا کوئی فی سکا پوچھے گا تو اسی سے کہ جس کو اس نے جس کا وہاں ہونا اس کے لیے ایک سرپرائز ہے یہ ابھی وہاں کیا ڈونڈ رہا ہے بھائی یہ مولوی صاحب یہ قاری صاحب یہ فلان صاحب یہ وہاں کیا کر رہے ہیں ما کا کوئی فی سکا مجھے کوئی دیکھے گا سامنے میں نا پوچھے گا قاری صاحب اسی کی طرح یہ میرا وہاں ہونا اس کے ایک سرپرائز ہوگا مسجد میں مجھے کوئی نہیں کہتا صاحب آپ کے گھر یہ جگہ ہے اس کی فیلڈ ہے اس کا پورٹفول ہے اس آدمی کو وہ یہاں مسلمان سمجھ رہا ہوگا ٹھیک ہے مسلمان سمجھ رہا ہوگا دہذا پوچھے گا مار خالہ کا کون فیصلہ تھا یہ سرکار ہے دوسری گاڑی پہ آپ کب بیٹھے کیسے ٹکٹ لے ہے آپ نے سکر کا قالو ہو نک لکھو ان المسلین و لم نہ قلوۃ المسکین ون خود مالخائے و قرن نقظم و دین اطاطان تو یہ ایک امتحان ہے مومن ہو تو دے کر سکون ملتا ہے منافق ہے تو دے کر عزیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت بڑی عجیب ہے مار دیتا ہے مار سے خوب پیار ڈال دیتا ہے پھر جب لیتا تو بندہ ٹکرے مارتا بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے جو اپنا سمجھتے ہیں نا وہ اس کے جانے پر خودکشی کر لیتے ہیں جو اللہ کا سمجھتے ہیں وہ اس کو مہمان سمجھتے ہیں آیا تھا سب نے بھیجا تھا چلا گیا اپنے دن گزارا اولاد مر کیا جوان بچہ ہمارے الفلائی صاحب جو غالبا اس کے مرکز کے ساتھ تعلق ہے چیئرمین وغیرہ ہیں ایسا تعلق ان کا بچہ جوان بچہ بائیس سال کا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہم گئے تو جب تعزیت کی تو اس بندے نے بڑا فلیٹ کہا کہ اللہ کا مال تھا مال اللہ کا مال کر لے لیا اس نے میں اس پہ کیا اعتراض کر سکتا مجھے کیا اعتراض ہے اللہ کی چیز جو سے اللہ کی چیز سمجھتا ہے اللہ نے بھیجا اللہ لے گئے جی. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ محضر ابن جبل کو دیکھا تھا ہم آج جو لیا ہے وہ اللہ کا تھا اور جو باقی ہے وہ بھی اس کا ہے جب چاہے گا لے رہے ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہے اس کا شکر ادا کرو چند دن برتنے کے لیے اس نے دے دیا کوئی آدمی کہیں جاتا ہے آپ کو اے سی دیا جاتا کہ دو مہینے بعد میں آؤں گا دو مہینے تک آپ یوز کریں جب وہ دو مہینے کے بعد آتا ہے تو آپ شکریہ بھی ساتھ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی دو مہینے آپ نے مجھے استعمال کرنے دیا جون جولائی نکل کے آگے پکے سے گزارا ہو جائے گا تو آپ گسا نہیں کرتے گیوں لینے آ گیا بھائی غصہ تب آ گیا جب آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے پکا ہی دے دیا مومن یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے آزمائش کے طور پر دیا ایک وقت مقرر تک دیا ہے یہ اس کی چیز ہے جب چاہے لے جا سکتا اچھا پیار ڈال دیتا ہے اور کے ساتھ مار چلا گیا لے گیا مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی چیز تھی چار دن کھیلنے کو نیچے اس کا شکر ہے الحمدللہ اور آخرت کا توشہ بن جاتا ہے آخرت میں وہ بچہ کام آتا ہے اس کی وفات پر کیا وہ صبر کام آتا ہے اس کی سنت ہے قرآن حقیق میں کھیتی لگی ہوئی پک گئی حتی اذا اخذت زخر فہار زمین نے زیور پہن لیا آپ کو پتا ہے گندم ہو چاول ہو گنا جو بھی چیز پکتی ہے جب تو اس کا رنگ وہ جو چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا یہ زیور ہے زمین وہ زندہ آلوہا نم کا جرون آلیا اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب تو کھیتی سمجھ لو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ جگہ بنانی شروع کر دیتے ہیں یہاں رکھیں گے وہاں رکھیں گے یہاں پر آلی رکھنی ہے فلاؤ چیز پر جگہ رکھنی ہے جگہ کو کرو گرانتیاں تیز کر کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ ریپر والے سے بات کر لیتے ہیں صبح جاتے ہیں تو فصل گری پڑی ہوتی ہے جب انہوں نے سمجھا ہماری جیب میں پر میاں جب امید جٹ جاتی ہے میں امید کو کاٹتا ہوتا ہے نا وید اکبال ہے جب اس نے لکھ کے بھیجا تھا اخبارات کو تو وہ خودکشی کے لیے بالکل تیار تھا اس کی زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں تھی اس بندے کو وہ ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار تھا وہ مرا ہوا تھا اب مرے ہوئے کو مارنا تو اس کے لیے سہولت پیدا کرنے والی بات ہے جب اس نے اخبارات کو لکھا اور وہ فوٹو دیے اور ساری ڈیٹیلز دی وہ ذہنی طور پر مرنا چاہتا تھا کیا ہوا اللہ نے اسے وکیل دے دیے جنہوں نے اس کا جنریٹر دوبارہ چلا دیا تم بچ جاؤ گے پھر موت کرو گے یہی لاہور ہوگا یہی جناب وہ فلاں بازار ہوگا تم یہاں گھومو گے ٹائل ہو گے، فکر ہی مت کرو جب ساری امیدیں اس کی زندگی کے ساتھ جڑ گئی وکیلوں نے یقین دلا دیا وہ چھڑا کے لے جائیں گے اور وہ بچ جائے گا اللہ نے سزا موت دی اب وہ ٹکرے مارتا ہے گاڑی کے ساتھ یہ ہے آب اللہ زندگی کی امید دلا کے پھر کہا جب تک نہیں تھی وہ خودکشی کے لیے تیار تھا ذہنی طور پر تب تک اس کی سزا موت کی سزا نہیں تھی وہ تو اس کا مقصد پورا کرنے والی بات تھی وکیلوں نے جیسے وکیل گولیاں دیتے ہیں آپ کو پتا وکیلوں نے اسے یقین دلا دیا کہ کوئی مائیکا لال تمہیں سزا موت نہیں دے سکتا تم جیو گے ہو اور جب اسے یقین ہو گیا اتاحا امرنا لائی لنونا رن خاجال حسید ان کا لم کرنا بل فلا تو مالو ملا ادادوں ان ناما یو ریز اللہ اور بہت بے حافل حیات دنیا ہے یہ مال اور یہ اولاد بھی تو عذاب کے اسباب ہیں جب ان کی امیدیں اس سے جڑ جاتی ہیں میں اس امید کو کاٹ دیتا اور جتنی لائنیں جڑی ہوتی ہیں ہر لائن کاٹنے پہ جس طرح ہر بال کو اکھڑنے سے درد ہوتا ہے اسی طرح جتنی امیدیں مال سے وہ بستہ ہوتی ہیں جب وہ کٹتی ہیں تو وہ ناسور بن جاتا ہے بندے کے اندر جسے وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں تو وہ حسرتیں جو ہے وہ زخم بن جاتی ہے ناسور بن جاتی یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کا سبق ایک ہے کہ اس مال کو اس عطا کو اپنا مت سمجھو امتحان سمجھو تمہیں پرکھا جا رہا ہے انکم اولاد حکم فکنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد کسو کی ہے جس پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے وہ بھٹی ہے جس میں تمہیں ڈال کر آزمایا جا رہا ہے انبیاء کو امبیازمایا تمہارا ان کے بارے میں رویہ تمہارے ایمان کو اجاگر کرتا ہے بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کی لا کے ساتھ ہر چیز کی نفی کر دیتا اور اپنا قبضہ چھوڑ دیتا ہے اولاد میری نہیں یہ اللہ کی چیز ہے اللہ کے خلاف استعمال نہیں کروں گا مال میرا نہیں وطن میرا نہیں گھر میرا نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے کون ہے میرا اس دندہ اللہ کے سوا کوئی میرا نہیں اللہ میرا ہے باقی سب کچھ اللہ کا ہے اللہ کو نان پوسا ہوں جان بھی خرید لی ہے میں خود بھی اپنا نہیں میرا یہ میری میں بھی اللہ کی اللہ نے سودا کی جو لا لا ہے یہ لا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا قبضہ چھوڑ دو لا کے ساتھ اور ان للہ کے ساتھ اللہ کے اسپرد کر دو ہینڈ اوور ٹیک اوور ہو جانا چاہیے ساری زندگی ہم اس پہ اپنا قبضہ بیچ دیتے ہیں ہم بہت سارے لوگ کاغذوں میں بیچ دیتے ہیں قبضہ نہیں چھوڑتے ہیں ہمارا حال بھی وہی ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا لیکن اس لا نے ان چیزوں پر ہمارے دعوے کو چھوڑا نہیں کاٹا نہیں اور الا اللہ نے ہمیں اللہ کے سکر دیے کروایا نہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں صحابہ بھی تو تھی نلا ہسترام نل مومی نام کو چاہوں جب جان خرید لی تو مال بھی جب مجھے خرید لیا جس نے تو جو چیز میری کسٹڈی میں تھی اس کو بھی خرید لیا وہ جو رشتے لاتے تھے ان کو بھی خرید لیا ایسے نہیں ابو ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا وہ باپ والا رشتہ کدھر گیا اس نے خرید لیا رشتہ ابو ایمان تیرا باپ تیرا باپ نہیں ہے اگر وہ کافر کے اور تیرا بھائی تیرا بھائی نہیں ہے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتا ہے اور اگر وہ بھی آ ہیں تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں کون انکان باغنا یهد القوم حکومت تو مومن کے تمام بی جتنے بھی رشتے ناطے اسلام کو اللہ نے کیا کہا تھا لئی لیسا من لے لکھو یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے اس کلمے نے ہر رشتے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے جو اسلام کے تابع ہوگا وہی تیرا ہوگا انگیر غیر صالح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا کہ باپ کے لیے دعا نہیں کرنی ہے تیرا کیا تم لوگ اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جب منع کیا گیا کہ جو لوگ جن کے اعزاز رشتے دار مشرک تھے وہ ان کے لیے اپنی دعا میں شریک مت کریں اپنی دعا میں شامل مت کریں اللہ کے یہاں دعا مت کیا کریں ان کے لیے تو کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے بارے میں کہا تھا واقع لے ابھی ان حکان ابال والا تفدنی یوم باسون یوم فمال ان والا بنور اللہ محنت تو اللہ نے فرمایا ما ما آمنوا مشرقین اگرچہ وہ ان کے باپ اور بھائی کیوں نہ ہو ان کے اعزا و قارب کیوں نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی فرمایا ہوا ماکان فار ابراہیم علیہ کیونکہ وہ باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا ساستا اللہ کا رب بھی میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار مانگوں گا اس نے اپنی نظر پوری کی ہے فلم ادب اللہ امین اب انہیں پتا چل گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی پر مرا ہے تو انہوں نے اللہ نے برات کر دیا تو بندہ مومن کے رشتے ناتے بھی اللہ کے اسی کلمے کے تابع ہوتے ہیں اس کے مال اور اسباب اور اس کی جان بھی اسی کے تابع ہوتی ہے وہ اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتی اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا فرمائے جاہلیم میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں یہ نصیحت کرتا ہوں جہلوں والی بات مت کرو تو کہا کہ خونی رشتے جہالت ہیں اسلام کے اندر جس نے خون کی بنیاد پر بلایا یا معاشرہ سلام اس نے جہالت کی دعوت دی ایک صاحب نے اسی طرح کو تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ جہالت کی بدبو ابھی تک باقی ہے بلانا ہے تو اے ایمان والوں اے مسلمانوں کی آواز دو اے چودھری ہو ہے پلکوں ہے پوانے ہو اے پلانے ہو ہے پگا رہو یہ جہالت ہے اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو دو قوموں میں بانٹ دیا ہے علماء یہی کہتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دو قومی نظریہ قرآن میں دیا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ انی میں ارا کا تجھے دیکھتا ہوں وہ کار کا اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو میں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں فرمایا ابا جان میں آپ کو اور اپنی قوم کو اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نسباً تو اسی قوم کے تھے نا قوم ہے ایک کافر قوم ہے ایک ابراہیم کے باپ کی قوم ہے ایک ابراہیم کی قوم ہے اور ہم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کس ملت سے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم ملت ابراہیمی سے اس سے مراد قوم ہے ہم ابراہیم کی قوم ہے مشرقی نے مکہ کو بڑا دون تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں ہم کیوں جائیں میدان عرفات میں ہم تو یہی مشورے حرام سے واپس آ جایا کریں گے کیوں باقی لوگ جائیں جو گناگار ہیں بےچارے آگے جا کر بخشوائیں ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں دھرم والے ہیں یہودی کہتے تھے ہمارے ابا ہیں عیسائی کہتے تھے ہمارے دادا ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا فرمایا ماں کان ابراہیم و یہودین ولا نسرانی ولا کم کان حنیفم مسلمان ابراہیم نہ یہودی تھے نہسرانی تھے وہ یکسو مسلمان تھے وہ ماں کان مشرقین اور مکے تم میں سے نہیں تھے تمہارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان سے بہو ہو وہ ہاضن نبی ہو و اللہ جذین امن کے رشتے دار یہ نبی ہے للّی نتابہ جو ان کو فالو کریں گے وہ رشتہ دار ابراہیم کے وہ ہاضر نبی اور یہ نبی رشتہ دار ہے ولہ جی اور قیامت کے جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے ان کا رشتہ ابراہیم سے جڑتا چلا جائے گا چاہے وہ سری لنکا کا ہو چاہے وہ ملابار کا ہو چاہے وہ نکوبار کا ہو جزائر انڈمان کا ہو وہاں وہ کرنا پڑے گا ادھر وہ رشتہ دار ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام یہ رشتے ناتے یہ دولت یہ مال یہ سب کچھ امتحان ہے اور رزلٹ قیامت کے دنوں گرم ہے ہم اسے کس طرح یوز کرتے اس کے صحیح استعمال پر کامیابی کی بشارت ہے یہ حتمی عزت نہیں سورہ واقعہ شروع ہوئی ایزا وق آت لوا کے آپ لئی سر وق گرا دینے والی اٹھانے والی بہت سارے چودھری اس دن نہ رگڑ رہے ہوں گے بہت سارے بادشاہ قدموں کی خاک ہوں گے اور بہت سارے وہ لوگ جنہیں دنیا میں جوتی بھی نصیب نہیں تھی وہاں تک تو پر بیٹھ گئے گرانے والی اٹھانے والی اصل فیصلہ اس دن ہوگا کون عزت والا ہے کون ضلت والا ہے دنیا کی عزت بھی امتحان ہے چار دن دی جس نے اس کو دائمی سمجھا آج کہاں پڑا ہوا ہے یہ اللہ کیا ہے دیتا ہے لیتا ہے اور گما پھرا کے یہ بتاتا ہے کہ جو دیتا ہے وہ لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے بڑے بڑے ہمیں جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو قوم آز اور سمود اور فرعن اور قارون اور ان کے پچھلی قوموں کے ہمارے زمانوں کے فرعن اور قارون جو ہیں وہ شہنشاہ کے ساتھ کیا ہو کوئی ملک دینے کے لیے تیار نہیں اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو جہاں جاتا ہے وہ ایک پھیلا کو غائب کر لیتا وہ ملک لے لیتا آپ نے ہمارے تو خلاف سرکاری کی ہیرے فلاں جگہ چھوڑ دیے اکاؤنٹ فلاں جگہ جام ہو گئے وہ سارا کچھ ان کا فریج کر کے انہوں نے لے لیا اپنے ملک میں ان کو دو گز زمین بھی نہیں ملی مارکوس جو سمجھتا تھا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں اس کی ماں کا جنازہ میت چھ مہینے انہوں نے فریزر میں رکھی رکھی ماں کا منہ نہیں دیکھ سک بڑی سفارشیں ڈلوا کے ماں کا منہ دکھوایا گیا اسے اس کی اپنی لاش ڈھائی سال چلتی رہی فریزر کے اندر پڑی دفن کرنے کے لیے جگہ کوئی پہنچی مل گئی آخر انسانیت کے ناطے پر اس کو لے کر آئے اور رابند گیارہ آدمیوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنایا کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ اس زمانے کے فران اور قارون اور بھی بہت سارے وہ بتا رہا ہے کہ دائمی کچھ نہیں ہے یہ تمہیں دے کے آزمایا جاتا پھر تم سے لے دیا جاتا ہے کسی اور کو دے دیا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم اس سے کما لو کچھ امتحان کے پاس ہو ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں فلاں جگہ گیا تو ایک ہاسپٹل میں تو پتا چلا ایک بچے کی آنکھ کو کینسر تھا اور وہ آنکھ انہوں نے نکال دی اور بتا, بچہ بڑی تکلیف کے اندر تھا تو اگر خدا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اگر وہ ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے چلیے میرے ساتھ ہوتا تھا میں یہ سمجھتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو مجھے سزا مل رہی بٹ واٹ اباؤٹ دائلڈ ماں کی لہر میں اس نے گناہ کیا کس کی صدا مل رہی یہ سوال تھا جو میں لکھ کے دیا تھا انہوں نے میں نے بلایا تھا کہ بھائی آپ اسے آ کے ملے ملے نہیں سوال کا جواب میں نے دیا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بچے کی آپ پیٹ سے ہی نہ بنا کے بھیجتا آ کے پیٹ سے تو کیا کس نے واپس کر دینا تھا کہ ہمارے پیسے واپس دو اور یہ لو واپس لے لو اس پہ ایک آنکھ نہیں ہے اس کو وہ چاہتا تو دونوں آخینہ بنا کے بھیجتا کوئی کیس کر سکتا تھا اس کے خلاف یہ ایک امتحان ہے کس کا امتحان ہے ماں باپ کا امتحان سورہ کاف میں نہیں دیکھا آپ نے حتائی داخی بچے کو قتل کر دیا اس کی وجہ کیا بتائی گی امر غلام وا نہ اب اوا نہیں فا خشینا ابربر دو فائدے ہو گئے ایک تو اس بچے کے مرنے پر ماں باپ نے صبر کیا جنت کھڑی ہو گئی دوسرا اللہ تعالی اس بچے کے متبادل کے طور پر وہ بچہ دے گا جو اقربا رحمہ ہوگا ماں باپ کا زیادہ حقوق کا خیال رکھے گا اور نیک بھی ہوگا خیر امین الزکاتل پاکیزگی میں بھی اس بچے سے زیادہ پاک ہو تو اس میں ماں باپ کی آزمائش مطلوب ہے اولاد کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا ان نہ اولاد کو بھی بزت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی آزمائش میں اللہ نے گرفتار کیا تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اولاد والا امتحان اللہ تعالیٰ جس کو اس میں مبتلا کرے اسے پھر استقامت بھی عطا فرمائے بہت سارے لوگ منہ سے پھر وحی تباہی کہنا شروع کر دیں لیکن اگر بندہ اس کو اللہ کا مال سمجھے تو پھر اتنی بات بڑھتی نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے وہ ہمارے محدث جن کا ذکر بخاری کے رجال میں جب ذکر کیا راوی کے جب حالات بیان کرتے ہیں تو ان کا ذکر اس میں آتا ہے اس میں ان کے ایک تو ان کی جان کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاؤں پہ ایک ناسور نکل آیا تھا اور وہ کاماں نے یہ کہا کہ یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا پاؤں ان کا جب کاٹنے لگے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اگر یہ تھوڑی سی شراب پی لے لیں تو اس سے آپ کو غنودگی آ جائے گی اور ہم یہ کام کر لیں گے اپنا آپ کو تکلیف ہوگی تو انہوں نے فرمایا کہ میں حرام کی غنودگی نہیں لینا چاہتی جس سینے میں اور جس منہ سے قرآن اور حدیث نکلتی ہے میں اس میں شراب کی بو نہیں آنے دیتا آپ اپنا کام کریں وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہا وہ ٹانگ کٹتی رہی ان کی گوشت کاٹا پھر ہڈی کاٹی پھر ان کو اس عزیت سے ان کے بدن پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ آخر میں جا کے بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش میں آئے تو گلا کیا تو اپنے الفاظ میں گلا نہیں کیا کہیں گرفت نہ ہو جائے بلکہ قرآن کی آئے پڑھی وہ جو حضرت سکتے علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا تھا لق لکی نام ان سفر نہ ہم کو اس سفر نے تھکا دیا ہے چونکہ وہ پاؤں کا معاملہ تھا لازا آیت بھی ان کی بالکل ٹھیک بیٹھتی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنا پاؤں اٹھایا اس کو پلٹ پلٹ کر کے دیکھا اور فرمایا اللہ تو کتنا اچھا ہے تو نے مجھے چار آزاد دیے ہاتھ دو اور دو پاؤں اور پھر تو نے ایک لیا تین میرے پاس چھوڑ تو کتنا کریم ہے یعنی تو چاہتا تو ایک میرے پاس چھوڑتا تین لے لیتا چاروں لے لیتا تین چیز تھی تو نے کتنا خیال رکھا کہ ایک لیا ہے تین میرے پاس چھوڑ دیے یہ آپ کے مسٹیک انداز سوچنے کی جب ان کا پاؤں کاٹ رہا تھا تو ان کا بیٹا تین سال کا کھیلتا کھیلتا امیر المومنین کے استبر میں چلا گیا گھوڑے نے لات ماری بچہ اندسپاٹ ختم ہو جب یہ ان کا آپریشن ختم ہوا تو کسی نے آگے بتایا کہ صاحب وہ بچہ آپ کا جو ہے وہ ستبل میں چلا گیا تھا اور گھوڑے نے اس کو لات مار دی اور بچہ جو ہے وہ شوق ہو گیا بچے کو فرمایا اسے میرے پاس لے کے آؤ بچے کو لے کے آئے ان کے پاس رکھا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کتنا کریم ہے تو نے مجھے چھ بیٹے دیے ایک لیا پانچ میرے لیے چھوڑ دیے کوئی گلہ نہیں جو اللہ کا مال سمجھتے ہیں ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پروردگار پھر فرشتوں میں فخر کرتا ہے دیکھو میں نے بندے کا دل کا سکون لے لیا آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی اور بندہ جو ہے وہ دیکھو اس پہ صبر کر رہا ہے اس کا یہ وہ بندے جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے اصل میں وہ اس کے ماں باپ کا امتحان ہے وہ اس پہ کیا کرتے ہیں وہ آنکھ کسی حادثے میں بھی جا سکتی تھی کوئی وہ حادثہ اس کے باپ کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا جس میں بچی کی آنکھ چلی جاتی کام چلی جاتی کٹ جاتی پھر وہ باپ اپنے آپ کو پوستا رہتا ساری زندگی اولاد کا بھی مجرم بن جاتا کہ باپ کے ہاتھ ہو گئی ہے جی ابا جان کو بہت شوق تھا جی یہ گاڑی چلانے کا تو اولاد کی مصیبت ماں باپ کا امتحان ہوتی ہے اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کو ضمع کرنے کے لیے کہا گیا تو امتحان کس کا ہو رہا ہے اسماعیل کا امتحان نہیں ہو رہا اس امتحان سے ابراہیم پہلے گزر گئے جان دینا جو ہے اس سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اپنی اولاد کی جان لینا لہذا لہٰذا لڑکیا کا ہے سلام ال ابراہیم یہ نہیں پروایا سلام اللہ اسماعیل گردن تو اسماعیل نے بھی رکھی تھی نا چھٹی چلوانے کے لیے لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اپنا دکھ برداشت ہو جاتا ہے اولاد کا نہیں ہوئی. وہ بہت بڑا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو جو اولاد کی تکلیف دیکھ رہا ہے صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس, اس کا اضر دیکھا ہے اللہ تعالیٰ مومن کی ذرا سی مصیبت کا بھی اضر دیے بغیر نہیں چھوڑتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے پیسوں کے لیے اور اس میں اسے پیسے نہیں ملتے تو چھاؤ لگتا ہو یار کہ جیب تو نہیں کٹ گئی کہیں گر تو نہیں گئے پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اسے پیسے مل جاتے ہیں فرمایا وہ جو پہلا جھٹکا لگا اسے خالی جیب دے کر پروردگار اس کو اس کا بھی وہ دتا پڑنا اتنی مصیبت کا جو عرض دے گا تو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں یہی تو آفت کی کرنسی اور رکھا گیا ہمارے پاس یہ وعدات جو ہم کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ان کی کیا ویلو لہٰذا یہ جو اضطراری مسائب ہیں ہمارے اللہ جب کرواتے ہیں نا ریہرسل پریکٹس جتنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اختیاری مصیبتیں ہوتی ہیں جب دو فوج کے اندر ایکسرسائز ہوتی ہیں تو فوج بانٹ دی جاتی ہے فوکسی لینڈ اور یہ گرین لینڈ کی دو فوجیں بن جاتی ہیں اور اس میں مصنوعی چھاونیاں بنتی ہیں مصنوعی ٹارگٹس بنتے ہیں مصنوعی فائرنگ ہوتی ہے مصنوعی تو یہ سارا مصنوعی ہوتا ہے اسی طریقے سے جب اور کا ایکسرسائز کرواتے ہیں مجاہدہ کرواتے تو وہ سارا مصنوعی ہوتا ہے اختیاری ہوتا ہے اتنا کم کھانا ہے لیکن جو استراری مجاہدہ ہوتا ہے کہ کھانے کو ملتا ہی کم ہے ایک تو یہ مجاہدہ کہ ہے اور پیر صاحب نے حکم دیا کہ نہیں تمہیں آدھی روٹی کھانی یا دو دن کے بعد کھانا ہے یہ اختیاری مجاہدہ ہے کہ روٹی ہے گھر میں اختیاری مجاہدے پہ ادر کم ملتا ہے استراری مجاہدے پہ ادر زیادہ ہوتا ہے صحابہ کے جتنے بھی مجاہدے تھے وہ اختیار نہیں تھے وہ استراری تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر نظر آتے تو وہ اختیاری نہیں تھے اندر بھوک تھی واقعی کھانے کو کچھ نہیں اس لیے بندے ہوئے تھے اگر ابھی ہمراہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے تو وہ کسی پیر کا بتایا ہوا مجاہدہ نہیں تھا وہ استراری مجاہدہ تھا بلفیل بھوک تھی دادا علامہ یہ کہتے ہیں کہ استراری مصاحب پر ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کے یہاں آدمی کو درجات بہت زیادہ ملتے اختیاری پر اس کی بہ نسبت کام ملتے تو یہ جو مجاہد اولاد میں مصیبت بدن میں مصیبت صحابہ تو اس کو بڑے ویلکم کیا کرتے تھے بلکہ جس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ اللہ کے اندراج تو نہیں ہو گیا ہم امتحان سے نکال کے ایک طرف بٹھا دیا ہے امتحان نہیں لے رہا یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد ہے اور باقاعدہ اس کا امتحان ہو رہا ہے تو وہ تو اس طریقے سے لیتے تھے وہ رب کے وجود کی نفی کے طور پہ نہیں لیتے تھے کہ بچے کی آنکھ کو کینسر ہو گیا تو اللہ ہی کوئی نہیں بڑی عجیب سی یہ منطق ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت گلے پالتے رہتے ہیں اللہ کے بارے میں جی میں اتنا پڑھا ہوں مجھے نوکری نہیں ملتی اگر اللہ ہے تو پھر نوکری کیوں نہیں ملتی فلاں صاحب سکول کو نہیں جاتے اور ساڑھے چار ہزار تنخواہ لے رہے ہیں یعنی انہیں سائن نہیں آتا پوکھا لگاتے لکھا جا کے بےچارے تنخواہ ساڑھے لے رہے ہیں کوئی ابھی ڈرائیور ہوگا اور میں نے جاؤ اتنے کام کیے ہوئے اور اس کے ساتھ اتنے ایک بھی کیے ہوئے اور اتنے فلاں بھی کیے ہوئے اور اتنے کوشز کیے اور, اور دھکے داروں صاحب فلاں سے لے کے کرایہ دیا ہے ڈیرے کا اور فلاں سے لے جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیکسی کا کرایا لے کر آیا ہوں اللہ نہیں ہے بھائی اگر اللہ نہیں ہے یہ چیز تو اللہ کے ہونے کی نشانی ہے اللہ کے نہ ہونے کی نشانی نہیں ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو وسائل کے لحاظ سے تو پھر تمہیں ساڑھے چار ہزار ملنے چاہیے تھے اس کو بھوکا مرنا چاہیے اس کا مطلب ہے اللہ ہے جس نے تیری یہ تمام تربیلٹیز کے ہونے کے باوجود تجھے نام کر دے رہا ہے اگر تیرا رزق اللہ نے نہیں روکا ہوا تو پھر کس نے روکا ہوا تو بتا دے مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر اسباب رزلٹ دیتے تو تیرے پاس اسباب زیادہ ہیں جس نے تیرے اس بات کو بالکل نیوٹل کیا ہوا ہے سوئچ آف کیا ہوا ہے اتنے ایکسپیریئنس فلاں جگہ اس نے اتنا اتنے ایکسپیریئنس کا میرے پاس آتی رہتی ہے سیویز بہت زیادہ کہ چونکہ مسجد میں بہت لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہاں دس میں بھی آتے ہیں تو جی کسی انجینئر کو کہہ کے کام دلوا دیں گے صبح و شام کوئی نہ کوئی سیویز آتی رہتی ہے میرے پاس میں تو ان کو دیکھ میرا ایمان بڑھتا رہتا تو مجھے کیسے رزق دے رہا بنڈل کے بنڈل سیویز کے اندر رکھے ہوئے یعنی پون پون گھنٹہ مجھے لگ جاتا ہے ان کے وہ پڑھتے پڑھتے اور کھانے کو روٹی کوئی نہیں ہے رہنے کو مکان کا کرایا کوئی نہیں ہے کس نے روکا ہوا یہ اس کا مطلب ہے کوئی ہے رز تجھے یہ کورسز نہیں دیتے تعلیم نہیں دیتی کوئی اور ہے جو دیتا ہے اخبار کو دے رہا ہے تو میں نہیں دے رہا یہ تو رب کے ہونے کی دلیل ہے رب کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے رضی اللہ تعالی یہی تو کہتا نا کہ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا کہ کوئی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں اس باب بھی میرے سامنے ہوتے ہیں پھر کیوں نہیں پورا ہوتا کوئی ہے جو پکڑ کے لکیر مار دیتا نو اپروو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کوئی تو یہ مشکلیں ہی بتاتی ہیں بڑے بڑے وہ تو کہتے ہیں کہ سو بیل والا بھی ایک بیل والے کے پاس لازمن جاتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ بھی بڑے بڑے لوگ بھی آدیش ہو جاتے ہیں یہ بتاتی ہے چیز کہ کوئی اوپر ہے جو انسان کو آجز بنا دیتا ہے اور ہمیشہ کی عزت اسی کے نام ہے ولی اللہ عزت وال رسولین